على أمر اللَّهُ نَبَالَكَ الْعَالَ عَوْزَرَ جَلْتِ تِي شَالِ حَبِيبِهِ إِمَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْدُوا عَلَيْهِ وَسَلَّبُوا تَخْلِيمِ اصلا دوستان سو ببو وسلان باندار صلی اللہ سپری سلوکیا کہہ کے شبح ہو گیا اور جس کو کمری والے کی نام آ کر تکلیف ہو چلن محسوس ہو اس کو تکلیف دینے کے لیے میں بھی تیار ہوں جس کو کملی والے کی نام آ کر تیار آئے آپ اس کے مسکو کام میں ساتھے نہ لگے وہ واپس لے کر شبھا سبحان اللہ اتنی زور سے سہارنا چاہو کہ آپ کراچی کے ذرا دیوار کی جی گونجائے مل کے کہہ دو سبحان اللہ پتا چل جائے ہماری کے پرواہے کملی والے کے دیوالی اور مکانے بیٹھ کر اپنے آسانی نہ سن رہے رختے کا تو سجائے رختے رحمت کا تو سجائے کملی والے کی میں دل I... a <laughs> I <laughs> love ہاں اچھا جی اچھا جو کہتے ہیں وہ انہیں کریں وہ ہاتھ آپ کوشش کروں گا کہ میری تقریر اردو میں ہی ہو لیکن زیادہ میری تقریر جو ہوتی ہے وہ پنجابی میں ہوتی ہے باہر آ رہا ہوں آج میں آپ کے سامنے کچھ تجربہ کرتا ہوں اچھا جیسے جب آ رہا آپ کو آپ کا پروگرام ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ میری تقریر اردو میں سننا چاہتے ہیں تو آپ کو تین گھنٹے تک یہاں بیٹھنا ہو پہلے پروگرام ہو ہے وہ زیادہ بیٹھا تین گھنٹے تک بیٹھیں گے اور ہم گھنٹوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فقیر بد مزدوں کا آپریشن بھی کرے گا اور خوب کرے گا اصلا میں دے کر آیا یہ بندوق والا اصلہ نہیں ریوالور والا اصلہ نہیں کوئی گرنیٹ نہیں ہے جس کو آپ سمجھنے کے لیے اطلاع شاید نہیں گرنیٹ پہ سانے کے لیے یہ صاحب آ گئے ہیں ہم تقریب کار نہیں ہیں میرے پاس جو خطرہ ہے وہ اس لیے مستفا رہا اور اس لیے مستوفا رہا جو خطرہ ہے جس اس کے پر جب پیڑ گیا تو انشاءاللہ اللہ کا کچھ امر نکل جائے گا بہرحال میں انشاءاللہ مریض آ کے دور کے مطابق حق روز کوشش کروں گا کہ اردو میں تقریر ہو اور آپ کے دور کے مطابق ہو خالجے کا علاج جلدا جلال ہوا نواز ہو پیارے محسوس کریم علی گی سلاد و سلام کے یہ نیلاد کی محفل ہے مل کے کہہ دو اللہ. سب سبحان اللہ ایسے نہیں سب کرو سبحان اللہ چھوٹے بچوں کی آواز زیادہ ہے بڑوں کی آواز تو میں, میں کہتا ہوں جہاں نبی کریم الرحیم علیہ تحیت و تقریر کے سلاح آروس لسٹ میں میرا نام ہے یہ باہر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت کے ساتھ حضور کے سنار ہانوں کے لیے اس اپنا نام جو دوارے مل کے کہتے ہو سب ہار گا لو گانے شرماتے نہیں لوگ روز دوبار سے گاڑی نکال رہے وقت شرماتے نہیں لوگ رف دبار سے بری باتیں کرتے وقت شرماتے نہیں پھر سب سے بڑی ظلم کی بات ہے باہر نام ہر جم کے مسلمان ندیوں اور ندیوں کی شار گردی اور گستی کرتے وقت شرماتے نہیں تو ہم رسول اللہ نگر سچے اور سچوں والا ہے ہمیں دمنی وعدے کی سچی اور سچی لا اور سرکار کی عدم کو شارہ کا بیان کرتے وقت بھی شرمانا چاہیے یہ ڈوٹی شرمے اتار دو اور دور کر دو شرمانا ہو تو گاری نکالنے سے شرماؤ شرمانا ہو پورے گور گول سے شرماؤ شرمانا ہو تو ماں اور بھائیوں کی کندری کا نکالو سے شرماؤ لے کر رسول اللہ کا لارا کرتے وقت شرمانا چاہیے رسول اللہ کا لا پڑھو گے خود کمری والا راضی ہوگا اور پیارا رب العالمین بھی راضی ہوگا تو یہ فرق ہے کمری والے کے اور نیلا راضی ہر حضور کا نیلا میں کرتا ہوں سفاگر اسی کا جب ہمیں یہ کائنات بھی نہیں تھی ساری پہلے رب رفتری نے دو سستے کیے اتنے درس نے راحول کے گھر گلواز دو رستے کیے ایک سرتا تو کا اور ایک گزارا الحمدللہ ہم عید پر بھی مانگ رکھتے ہیں اور کچھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کریم نے تو کا کا کیا اور ہم راہ ہے پورے کا بیان کیا فرمایا دری ارد کی لگائی اس میں دین حاضر ہو گیا ہو میں فرمانچار کی رب رد کری رو کیا فرمایا محفل کو سجا دو محفل سجا دی گئی فرمایا تمام لوگوں کو اکٹھا کر دو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تمام لوگ اکٹھے ہو, ہو گئی اس میں مسلمان بھی یہودی بھی نسرانی بھی عیسائی بھی پھر بھی ہر سب سب اکٹھے ہو گئے والے بھی اکٹھے ہو گئے کئی ایمان بھی اکٹھے ہو گئے اس کو ہی کے جیسے نصاب کرنا خطاب سے الگوں کے بدل کے کون کرتے ہیںمنگ یہ تو ہی کے نام ہاتھ دیکھو کے دار دینداروں کی زبانیں بھی بند تھی کوئی اس کی سامنے جو عرض کرنے والے تھے یہ کہا پر روکنے کا سوچے رہتے اور اس پہ پہلے جو اس باغ کا حیرت میں عرض کرنے والے تھے وہ میرے اندر آ رہا کہ کاش پڑا سب سے پہلے تو ہیل کا ڈنڈا بجایا میرے تمہارے آیا جب سرکار نے کہا آلو بلا تو پھر دوسری طرف سے بھی آوازیں آنے لگیں کوئی بولا تھا آلو پلا کوئی بولا تھا پلا سائوں نے بھی کہہ دیا انگریزوں نے بھی کہہ دیا کاغیروں نے بھی کہہ دیا مسلمانوں نے بھی کہہ دیا ندیوں اور بدیوں نے بھی کہہ دیا کالو بلا آ جا رہا تو ہمارا ہوتا ہے اب جناب کی ہمارے جگہ جگہ کاشمی حالی ہوتے چلی پرمار ندی کو سجا دو محفوظ سج گئی فرمایا نبیوں کو بلا لو نبی بھی آ گئے ندیوں کے استعمال فرمانے والا میرا تمہارا رب نبیوں کے استعمال میں خطاب فرمانے والا میرا اور تمہارا رہا اپنا پروگرام ہوا مکمل کر کے میٹل سے گئی نبی آ گئے اور اس کی صدارت کرنے والے میرے اور تمہارے آ اور تقریر فرمانے والے اس محفل میں خود رب العالمین تھے جب حقوق کاف چوگر آئی تو خالی کے کائر اس محفل میں میرے مجھ کو پاکہ ملا کے علا نہیں نامل کے کہا دو قرآن ملا ہمارا پروگرام ہو رہا تو خالی کے کام اور قرآن خاص دیکھو قرآن کر کے دیکھو پرواز نبی کے صحابی کی, کی بات کروں نبی کے بلند آباد سے بولو سب نبی کے میں ذرا اپنی تقریر کچھ آپ کرتا ہوں کچھ لوگوں سے بھی کرواتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر کہیں خدا نہ تھا کوئی سنی مولوی مقرر نہ ملے تو خود تقریر کرنے کے لیے تو تیار ہو جاؤ خود ہی مقرر بندو ماؤزیوں کو بلانے کی ضرورت بھی نہ رہے یہ ہزاروں روپیہ ہے کہتا بلا اس تباہ والے شکل کرانے والے منتظر موجود ہیں ان سے پوچھو مجھے کتنا کرایہ دیا میں خدا کی قسم رسول اللہ کا کام رحمت خان سے جاتا ہوں میں کسی شبیل اللہ کا سفر کر ایک دن اور سفر کر کے آج بھی ہوں کی رضا کی رضا اور فی خود کو سادہ رات میں دیا اور رف اللہ ہمیں کی رضام ہمیں میرے کو ساتھ چاہیے میرے کو ساتھ ابھی ابھی میری عمر تقریبا انتیس سال ہے اس تمام راجیہ کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پوتوں بلکہ پرپوتوں کی عمر ایسی ہوگی نہ ان کے پوتوں کی عمر زیادہ ان کے پرپوتوں کی عمر اتنی ایچ تھی میری لیکن اللہ کا و کرم سے رسول پاک کی نظر رحمت سے دو مرتبہ پہاڑ یا اس کی نصیب ہو چاہیے ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہمیں تو دولت مانا مستان صحیح بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس جاہل کو نہ تو قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے ہوگا حدیث کا مطالعہ کیا ہوگا اگر رسول اللہ کا کا جاہل مطالعہ کیا ہوگا تو آج کا سیدھا کہانی کے خلاف نہ پتہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جاہل کا جاہل ہے اس جاہل نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہی نہیں نہ اگر میرا دیا ہوا حوالہ کوئی مانتادار غلط سابق کرے تو ایک ہزار روپیہ لگا دینا کوئی بھی مربے میدان سن کے آئے اس اجتماع میں آ جائے پھر بھی لذیذہ کا جو حوالہ دیا آپ نے یہ غلط دیا لہذا ہمیں ایک ہزار روپیہ دے دو انشاءاللہ شاء ہزار دوں گا لیکن اگر حوالہ ہو چیز حوالہ ہو تو حضار میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے اور فلی اور جھوٹے ملہ کا دامہ چھوڑ کر سچوں کے دانوں سے وابستہ کروں بات ہے وہ ساری ہندی کے ہے اس شیر مندی کے ہے بات نہیں کرتا میں تو اس اندی کی بات کر رہا ہوں شیر کی جو تیرے عقیدے اور مثلا ہے وہ میرے سر کا سانٹ ہے میں یہ کر رہا تھا کہ اس کو کہو اور کمر کرو حضور علیہ کی کہ آبی حضرت ہسپان ثابت کے دیوانے ہستاان سے مقابلہ کرنے کا چاہیں کہ پیارے ہسپال آج پلاس دشمن زیادہ اور گفتگو ہے میری توہین کی اس کی مذمت میں نہ اس کی مرمت بھی کر اور میری نات بھی بیان کر تو حضرت ہسپال رضی صابر ہوا جو سلام والے کا یار عبداللہ جو یا رسول اللہ کے نام سے چرتا ہے اسے چیننے دو جو جلتا ہے اسے جلنے دو جو کے ہوتا ہے اسے دو کہ سرکار کا ہاضی کا انسان اپنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کیا سلام والے یا رسول اللہ ذرا مل کے کیا دو تاکہ رسول اللہ آپ پہ راضی ہو جائیں اسلام علیکم اور یہ سن لو رسل خدا کی میں تمہیں داری چرچ کر رہا ہوں کہ آپ کراچی شہر کے رہنے والوں یہاں سلام رسول اللہ بہ رہے ہو میرا دوست خاص سن بھی رہا ہے میرے خدا کی قسم اسے نہ منگواؤ تو پڑھو رسی تھی رسی نقد آؤ روا میں میں بتاتا ہوں کہ مرتبہ دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے دلال شریف اٹھا کر دیکھو جلال لفام اٹھا کر دیکھو جلال ابام ان کے بات کی کتاب ہے ہاں اس میں بھی موجود ہے کہ کملی والے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی دیتے ٹھیک پتا چلے ہاں بھائی ہم بھی جانتے یہ اس پر تو ہمارا بھی ایمان ہے روزی کے رہنے والوں اس پر تو ہمارا بھی ایمان ہے کیا ہمارے آنکھا چلتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں پر روضہ کے قریب میرے نبی کو قسم خدا کی اس کا بھی علم تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نبی کریم سنتے بھی ہیں دہلی بھی ہیں ہے باد میرے آپ کو تھا اللہ آج جاہل کہتے ہیں نبی کو علم نہیں تھا میں کہتا ہوں خدا کی قسم بے اذن اللہ اللہ کی عطا کے ساتھ میرا وہ بھی جانتا اتنی ایسے پڑھ کے سنا ہوں گزر نے گائے کی بات نہیں کر رہا اکاج نے گائے کی بات کر رہا ہوں جو تیرے ماں ماں بھی شردے تیری سنکوٹ میں بھی بیان کر دیا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور جو خود ایک راج کر چکا ہے میرے کیس سے جھوٹے میرے پاس موجود ہیں کہ جو خود بھی اقراز کر چکا ہے اللہ اکا کرے تو پھر پتا ہوتا ہے تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرا نبی جانتا ہے اللہ کی اکا یہی تو ہمارا سیدھا ہے جو چاہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہاں کہتے ہیں میں جانتا نہیں اور ایسے پڑھتے ہیں کہ حضور خود فرماتے ہیں میں نہیں جانتا خدا کی قسم مسلمان آنے والے سندر کراچی کے رہنے والے کجور سننی بڑےری بھائیوں جہاں کہ میں نہیں جانتا میرے پاس کوئی خواب کی بات ہے کہ ذاتی طور پر نہ تو میں علم جانتا ہوں نہ ذاتی طور پر میں خزانوں کا مالک ہوں ہاں اللہ کی عطا سے میں علم بھی جانتا ہوں اور اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی دے رکھی آنا حوالے دے بڑھ سنیے آیا نمبر ایک کوئی ماں کا لال انکار کر کے تو دکھائے ہم نے انکار نہیں کیا جہاں ایون نے یہ کہا میں نہیں جانتا وہاں ذاتی علم کی بات بالکل سچا اور جہاں علم کی بات آتی ہے وہاں برا قرآن سنیے خود احمد الحادری کیا علم فرماتا ہے پرما ارے ارے بابو سری علی بڑا تو سلام ارے بابو الغیب پلان بات آتی ہے وہاں میرا خوراک نہیں خود احکم ہاج کیا اعلان فرماتا ہے فرمانا اے پہ محبوب کریم علی سر آلام ارے معلوم آلی ملو گئی بھی شام یہ نہیں کہ ہارے کو غیب پر متعلقے کرے تو ماہر دامر سدام رسول مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اسے غیب کے سزانیا پاتا ہوں اور سنیے پورا نیپال پرمایام پر میں یہ اللہ کی شان نہیں کہ اسے بھی غیر دے اسے بھی دے اسے بھی دے اسے بھی دے فرمایا بلا ہی نہیں اچھا اور لے کر رسولوں میں جس پر رازی ہو جائے یا رسولوں میں سے جس کو چننے اسے غیر میں خدا نے تھا آئیے ذرا تیسری ایپ کی چنیے فرمایا تالا مسلمانوں کراچی کے جانے والے غیور سنی سننی بریلی مسلمانوں اگر میری بات ہو تو انکار کر دو کسی اور سنی بریلی عالم دین کی بات ہو تو انکار کر دو لیکن یہ کلام ہے رب العالمین کا جو اس کا انکار کرے گا وہ کئی ہو جائے گا مردود ہو جائے گا سنو تیسری اللہ تم تالم بدلا نا رنگ المایا پیارے علی میں قریب نہیں سراب کا سراب جس کا تمہیں علم نہیں تھا نے تمہیں اس کا بھی ارم بنایا اور اے پیارے حدیب تجھ پر تو تیرے لفظ کا بہت بڑا فضل ہے تجھ پر تیرے لب کا بہت بڑا فضل ہے ہاں بھائی جی اصل میں بات یہ ہے کہ رجوی صاحب نے قرآن کو کر دیا وہاں ویب کا لفظ نہیں دکھایا ہمیں تو قرآن کا لفظ دکھاؤ ہے ارے آپ سے نکال کے دیکھا تیرا پیٹھا نہیں چڑھنا پامیں پہ ہزار سو سو طریقہ اور کیوں کیا چاہیے تھا تیرا پیچھا نہیں چڑھنا پامن پہ ہزار سات سو چل ہاتھ کتنے چل رہے ہیں شیر صبر خدا نے تادی سے نعمت کے طور پر کر رہا ہے تکبر کے ساتھ نہیں ریاکاری کے ساتھ نہیں تادی سے نعمت کے طور پر اس کی رحمت اور اس کے تھز سے بھروسہ کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ شیر پبل خدا نے مجھ کو بنایا ایسا شیر پبل خدا, نے مجھ, کو شیر بطر خدا نے مجھ کو بنایا ایسا کہ, کہ میں نے مروک کے آپ آپ کا ہی نہیں ہے ذرا بلند آباد سے کہہ قید وکیلی کرتا یہ میرا محبوب بیاض کی خبریں بتا ہے قرآن پتا آئیے اب یہ قرآن سے ہی فیصلہ کروا لیں اور خود آسم الحاق اپنی کلام میں بیان کرتا ہے یا اللہ یہ جو فرما یہ جو تیری کتاب قرآن مجید ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے آن آن خود, خود کہتا, کہتا ہے, ہے جی یہ جو قرآن کا سہارا لے رہے ہو کیسے میں نے سنی کہہ رہا تھا میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں میں نے کہا جاہل اس قرآن کا سہارا لیتا ہے جو جاتی کے قرآن ہے اس کا سہارا اس کے چڑھنے سے قرآن بن رہا اس نے اس کے دیکھنے سے قرآن بن رہا ہے ارے اس کا سہارا لے تو پیر کرے تھے قرآن بن رہا ہے اس کا سہارا لے جو کمری اوڑے تو قرآن بنے اس کا سہارا جو اپنی لگائے تو قرآن بنے ارے اس کا سہارا لے جس کی کسم کو برہمان میں قرآن کا سہارا لے رہا ہوں قرآن کا ٹکر نہ کر تجھے قرآن بھی سہارا نہیں دے گا جو مستقا پیدا پر گفس ہے قرآن اس کو سہارا قرآن تو اسی کو سہارا دے گا جس کے سینے میں قرآن والے کی عشق کو محبت کی شما جما رہے ہاں میں یہ کر رہا تھا جی قرآن مزید فرقان حمید سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ اے قرآن یہ تو بتا تو ہر چیز کا بیان ہے تو قرآن کہتا ہے بالکل میں ہر چیز کا بیان ہوں میرے میں ہر چیز طرف دیکھ کر پتا کیا میں کہتا ہوں ارے چاند کی طرف دیکھ کر کتا کیوں بھونگتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے ہوا جو کتا ہوا جو کتا نور کو دیکھ کر بھونگتا ہی کے نور کو بھانگتے ہیں وہ کتے ہی سنیے الحمد للہ میں تمہیں دہشت کر رہا ہوں اگر کراچی کی انتظامیہ یا کراچی کے رپورٹر سی آئی ڈی والے اگر میری تقریر کو سن رہے ہو تو بے شک سنے اور نوٹ کریں لیکن جہاں میری تقریر پر نوٹ لگا رہے ہیں وہاں جناب ذرا ان کی تقریروں پر بھی ذرا نوٹ لگایا کروں میں تو سال کے بعد آتا ہوں یہ جناب ہر مہینے آ جاتے ہیں ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا جو کراچی کی پورے منفیض کو خراب کرتے ہیں ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا اور جو کراچی میں آ کر اس کے مستفا کی شمع کو جگاتے ہیں ان کا نوٹس لیا جاتا ہے <متحد> <متحد> یاد رکھو اگر آج سنت عرب بغیروں کے حقوق پر کسی نے دمکہ ڈالنے کی کوشش کی اگر حقوق کے آنے سن پائی مال کرنے کی کوشش کی تو ہم سننے بریلوی حضور کے غلام اس کی عید سے بتا دی سکون چاہتے ہو تو ان بے لگام ملاں کو لگام ڈالو اگر ان کو کھلی چھٹی ہے تو پھر انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی نہیں روک سکتا اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو ہم پتہ کن کے ماننے والے ہیں حضرت امار ابن یاسر کے ماننے والے ہیں وہ امار ابن یاسر ندی کی بارجہ میں حاضر ہوئے سرکار کا کلمہ پر کر مسلمان ہو جاتے ہیں جب حضرت ہم گھر واپس آتے ہیں تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں دروازہ بند کر کے اب اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں گوا پنجابی وقت کہنے والا کہنا ہے پیا کہ ہتھ کار وال ول دل یار وال ہاتھ کار وال گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں دروازہ بند کر کے اب اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں گوا پنجابی کہنے والا پہ آ کہ پیا کہ ہتھ کار ول یار وتھ کار ول تل یار وبی دیر ہس نال طے کرتے ہیں اور دل نال زبان نال نبی کا ذکر تعا کرتے ہیں میں مسئلہ حل کرتا چلا جاؤں اب نبی کا سیاہ بھی ہاتھ سے کام کر رہا ہے اور زبان سے نبی کے کلمے کا یوز کر رہا ہے جب زبان سے نبی کا کلمہ جاری ہے تو ہاتھ سے کام ہو رہا ہے اب باہر سے حضرت مار کے دو نننے نن شہزادے شاہزادے بھی آ گئے باپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں باپ کام بھی کر رہا ہے اور زبان سے نبی کا ذکر بھی کر رہا ہے بیٹے بیٹھے بیٹھے جناب چندر میں باپ کے قریب بیٹھنے کے بعد اب جناب بیٹا دونوں بیٹے باپ کو کہہ رہے ہیں اے بن یہ کس کا ذکر کر رہے ہو یہ ذکر بہت پیارا ہے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے ہمارے ایمان کو جلا بخش رہا ہے ابا یہ کس کا ذکر کر رہے ہو تو بہت نے کیا کہا سنیے فرمایا بیٹا سنو میں اس چارے آکا کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ساتھ کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور حضرت مار کی اس بات کو ایک عاشق نے اس شیر میں کلم کیا فرمایا نئے پہ میں پیسہ کا ذکر کر دیو اں نو مری موبائل مبارک بچیوں ہو جس دا کل پسار ست کے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا میں اسی آتا کا کلمہ پڑھ رہا ہوں بات کیا پڑ رہا ہے بولو بولیے اس ہابی حضرت مار کیا پڑ رہا ہے خاموش دل میں پڑ رہا تھا یا زبان سے بلندباز سے پڑھ رہا تھا اگر کوئی کہے نہیں nah, جی وہ کلمہ تو پڑھتے تھے پر پڑھتے دل میں تھے میں پوچھو اگر دل میں پڑ رہے تھے تو بچوں کو کیسے معلوم ہو گیا چلو ہم تمہاری مان لیتے ہیں کہ وہ دل میں پڑ رہے تھے اور میاں اگر وہ دل میں پڑ رہے تھے تو بچوں کو علم غیب تھا کہاں بھاگو گے اگر زہر زاری بلند آباز سے پڑھنے کا اگر انکار کرو گے تو پھر اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ حضرت عمار کے بچے علم غیب جانتے تھے اپنے باپ کے اندر والی بات کو ان کا علم تھا کوئی نہ کوئی تو ماننی پڑے گی پھر کیا ہوگا یار چھوڑے ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے مسلوں مسالوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بیڑا کر کے جائے کن کترے ہو جا مسلوں میں تو نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر ساری نورانی مسیح جا کے تیکا لگ لو اچی گل میں پڑھن تو روکن دا کہ جی؟ لگنا میں روکند فصلا فساد برپا کرنے والے دین ملنا فی فیصدی اللہ فساد الفساد و الفساد و الفساد یہ فسادی ملوانے اپنے چمچوں اور کچھوں کو دے دیتے ہیں بریلیوں کی مسجد میں وہ لوٹے بسترے اٹھا کر بھاگنے والے جواں کھادی قوم جاؤ بریلیوں کی مسجد میں وہاں جا کے کلیما ملیما ملیم پڑھاؤ اگر سنی بریلی امام کہے پڑھو لائے لاہ للہ لائے لاہ لائے لاہ لے یہ کہا ہے اس کا کھبوت اگر ہم کلمہ پڑھائیں تو کہتے یہ جائز نہیں تو تم تمہارے یہ چھترے یہ اور بکرے اور لے لے دمبے گلی گلی پھر کر بازار بازار پھر کر یہ میمڑے یہ جب سنیوں بریڑیوں کو گھیر کے گھیرے میں لے کے گئے کلیم بلیما پڑی ارے مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے کا ثبوت کون سی حدیث میں ملتا ہے اگر پڑھانا ہے کلمہ تو کسی عیسائی کو پڑھاؤ اگر کلمہ پڑھانا تو کسی ہندو کو پڑھاؤ اگر کلمہ پڑھانا ہے تو کسی انگریز کو پڑھاؤ کسی سے آدھی نے کسی مسلمان کو کلمہ نہیں پڑھایا مسلمان تو پہلے ہی کلمہ پڑھتے اگر نہیں پڑھتے تو ہندو نہیں پڑھتے دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ میں صبح و فجر کی نماز تک تمہیں تقریر ہو رہا لیکن مجھے آپ کا خیال ہے کراچی کے ناظک مزاج آدمیوں کو میں سمجھتا ہوں یہ بچارے ایک گھنٹے کی تقریب سننے والے لوگ ہیں اب تقریباً پونے تین گھنٹے ہو رہے ہیں یہ بیچارے بیٹھے سوا تین گھنٹے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت اور یہ سننی تو اتنی آشکر کہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک رات کیا ہے اگر کملی والے پہ سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم کر سکتے کرو تیرے نام پہ جاں فدا آدت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا یا رسول اللہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نے ہم تو اسی امام رسول اللہ کے ماننے والے ہیں ایک رات کیا چیز ہے قسم خدا کی اگر زندگی بر ندی کا ذکر ایسے ہی بیٹھ کر سننا پڑے تو ہم سنتے ہی جائیں غلامہ نے کی یہی تو شان ہے اب سنو جو لوگ کہتے ہیں جی جھنڈے لگانا شروع وقت ہمارے بھائی نے کیا نام ہے بھائی محمد صدیق نورانی محمد صدیق نورانی ہم نور کے ماننے والے بھی نورانی یہ محمد صدیق نورانی صاحب نے جب یہ چوک میں جھنڈا لگایا نا جھنڈا اوپر بتی لگا کر جب جھنڈا لگایا تو کئی بےچاروں کو جناب کی خارش پڑ گئی ارے یہ کیا ہو رہا ہے چوک میں جھنڈا لگا دیا بڑے بل کھانے لگے ہم نہیں لگنے دیں گے اے ملک کو تیرے پیور آئے کہ چوک تیرے جنابی کسی عزیز رشتہ دار کا دا جس چوک ہے تو جنڈا نہیں لگن دینا ملک قسم بنایا سواتے اس چوک اوہی جنڈا لگے گا جڑے نبی پاک دے گلاما نے جس نبی کا نعرہ مارکیٹ پاکستان حاصل کی جب جنڈا لگایا تو سڑ گئے ارے یہ جھنڈے لگاتے ہیں کہاں ہے جنڈا لگانے کا ثبوت سبوت یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اش جمع مت مولد خیر بری اسی کتاب کا سپا نمبر ناؤ اسی سپا کتاب کا سپا نمبر ناؤ کا حوالہ سن کر اور کتاب کو دیکھ کر اس ملکر نے منجی سڑی جانا ہے منجی سڑی جانا ہے پاؤں آ پاؤ نہیں سمجھتے گھوم جانا منجی بھی گھومے گی اور یہ منکر بھی گھوم جائے گا چکرے لگ جائیں گی پھر کی ڈھون پھر پھر جائے گی اس کی گوم جائے گی ہاں جی یہ اردو میں میرا محاورہ نہیں ویسے تقریر کرنے کا یہ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھ, مجھ, مجھ سے اردو کی تقریر کروا رہی ہوں ورنہ میں چھٹ پنجابی میں باتیں کرتا ہوں صحیح بات یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں اردو میں تقریر کرتا چلتا جاتا ہوں. ہاں جی لو سن لیجیے ہاں ہاں بالکل کی کرا مجبور ہے یہ عادت چھ یہ کتاب الشمامت المبری یا ممبول دکھ بری اس کتاب کا صفحہ نمبر نو اس صفحہ نمبر نو میں لکھا ہے کہ رقب نے اپنے پیارے محبوب کی ولادت کے موقع پر تین جھنڈے لگوائے کتنے جھنڈے بلند باز سے بولو تین جھنڈے اب دیکھو فرماؤ تین علم دیکھے علم میں نے ہوتا ہے جھنڈا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک پشت کعبہ پر اللہ رب العزت نے تین جھنڈے لگا دیے ایک مشرق میں لگوایا دوسرا مغرب میں لگوایا تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگوا دیا ہم اگر اللہ مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پہ جھنڈے لگوائے اور محبوب کی ولادت کی خوشی کرے تو سنی بریلی چوکوں میں دکانوں میں مسجدوں میں گھروں میں مشرق و مغرب جہاں, جہاں سنی آباد ہے وہاں جھنڈے لگا کے اپنے ہاتی آمد کی خوشی کرتے ہیں اللہ اکبر چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں شاء اللہ وزیر وزیر تقریر سناؤں گا چھبیس تاریخ کو کھڈا میں آو تمہارے کراچی میں ہے ایک جگہ کڈڈا کیا نام ہے جانتے ہوڈا کو کھڈا مار کیٹ وہاں انشاءاللہ شاء چھبیس تاریخ کو ہوگا مرکزی جلسہ جمع رات کو وہاں کڈڑا میں انشاءاللہ سناؤں گا میں جناب جی نبی کی عظمت کا بیان اور خدہ میں گاڑوں گا نبی کی عظمت کا جنڈا انشاءاللہ اور اسی کھڈا میں ایک کڈڈا کھود کر پھر ان کھڈوں کو اسی کڈڑے میں خود. دبا دوں گا ان اللہ کے فدروں کا ان سے یہ جو کڈڈے ہیں نا یہ کھٹ مل کھٹ مل یہ باروں پار والی قوم انشاءاللہ پھر اس کھڈے میں ان, خد... ان... ان کو میں کھڈا کھود کر پھر اس میں ڈال کر ان کو دفن کروں گا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ تو پھیلے مت کیوں جی انشاءاللہ جھنڈے کا ثبوت مل گیا اب بولو تو صحیح اگر نبی اپنے محبو... نبی کی ولادت پر اللہ جھنڈے لگوا سکتا ہے تو سنی اپنے آقا کے میلاد پر کیوں نہیں جھنڈے لگائے گا ہم جی. نے بھی رب کی سمت عمل کرنی اب میں کر رہا تھا تقریر بہت لمبی ہو گئی مرد ہوں ہم کہتے ہیں بھائی اگر نبی کی امنی جان کی بات نہیں مانتے تو نہ مانو کم از کم نبی کی مان لو جی نبی نے کہا کیا ہے میں نے کہا نبی خود کہہ رہا ہے اپنے صحابی کو کیا ہے پیارے صحابی میں نور ہوں جی کہاں ہے ثبوت تو دکھاؤ میں کہ ثبوت دیکھ لے یا ذکر یہ سفا نمبر چھ پر واقعہ کیا نقل کرتا ہے محول اشرف علی تھانوی جو بندیوں کا حکیم المات جو میرے نبی کے نور کے منکر ہے بشر بشر کی رٹ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری نہیں مانتے تو نہ مانو کم از کم اپنے ابے جی سے مانو ہاں اپنے ابا جی جی مان لو ہمارے باپ نے کہا کہا میں نے کہا تمہارے باپ نے حدیث نوٹ کی نشرودیس کی ذکر نبی الحبیب کا سفا نمبر چھ پر سب سے نیچے والی سطر پہ حدیث اس نقل کی اور واقعہ بھی نقل کیا کہ نبی کریم کو پیارا سادی حضرت جامع بن عبد اللہ ساریہ دور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کا یا رسول اللہ اے کملی والے آقا میرے ماں باپ آپ سے قربان جائیں اللہ کے بیب یہ تو بتاؤ سب چیزوں سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پہلے پیدا فرمایا تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر تو کیسے سوال کرتا ہے سیابی ہو کر میں تو سارے نبیوں سے بعد آیا مجھے کیا خبر مجھے کیا علم پہلے کیا ہوا یا کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا, ہوا یا کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا مجھے کیا پتا جیسے من کر کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نے قسم خدا کی اسی نبی جس پیاری آسا کو اللہ نے ماں کا نبا یا تو کا علم عطا فرمایا ہے اور جس پیارے نبی کی شان میں رب ربد جلال فرماتا ہے سنئے قرآن فرمایا با اللہ کا مالم تل پالم بکا نفدل اللہ علیہ کا عظی پیارے حبیب جس بات کا تمہیں علم نہیں تھا ہم نے تمہیں اس کا بھی علم ایسا فرمایا ارے پیارے حبیب تجھ پر تیرے رب کا بہت بڑا فضل ہے اسی ماں کانا و ماں یکون کا علم رکھنے والی سرکار آقا نے فرمایا پیارے جابر یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے کس چیز کو پہلے پیدا فرمایا فرما کی ہاں پھر سن یہ حدیث نوٹ ہے نصرتی فی ذکری ندی کا صفحہ نمبر چھ اور ستر نمبر سب سے نیچے تلاش کرنے میں بھی آسانی رہے گی یہ حدیث نقل ہے حید میں دائز کروں نبی کری میں یا جا دے رولہ تالا ہال کا کم لل نور نبی کم نور ہی میں پہلے جب سب چیزوں سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اللہ یا رسول اللہ اب جب ہم نے حدیث پیش کی تو پھر پتہ کیا ہونے لگا جس حدیث کی آنکھ نہیں ہے کیا کہتے ہیں یہ حدیث یق ہے اس حدیث کا آنکھ نہیں ہے میں نے کہا رے حدیث کی آنکھ نہ کہنے والے اپنے ملہ کی طرف دیکھ اس کی تو دونوں ہی نہیں ہیں کبھی پتہ کیا جی جس حدیث کا راہ بھی کمزور ہے ضعیف ہے اور میں کہتا ہوں اپنے گڑے باندھ کو کھول کے ذرا جھانتی جھان کر دیکھ لے کہیں تیرا ایمان ہی کمزور نہ ہو گیا ہوں نبی کی شان والی حدیث جیس کا راہ بھی کمزور ہے یہ ضعیف ہے کبھی کہتے ہیں جناب اس حدیث کا چوکنا ہلتا ہے ہاں میں کہتا ہوں حدیث کا چوکنا تو نہیں ہلتا البتہ اپنے پنجاب کے ایک مولوی جو شےو پورے کا ہے اس کے جناب جی جھاتی مار کے دیکھ لے جہاں تو اس کو دیکھ لے اس کے تو دونوں ہی ہلتے وہ پورے سے تھے چوکنے اپنے ہلتے ہیں آنکھیں اپنی نہیں ہیں تو کہتے ہیں حدیث کی آنکھ نہیں حدیث کے چوک نہیں ہلتے ہیں میں نے کہا اپنے چوک نہیں ہلتے ہیں اپنی آخیں اندھی ہیں تو کہتے ہیں حدیث کی آنکھ نہیں ارے کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے ہمارے اکادرین حضرت مولانا علامہ محمد عمر صاحب اشروی مناظر اعظم لاہوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالتواب اشروی کے والد محترم آپ فرماتے تھے کہ قرآن زیادہ پڑھو کیا پڑھو بولو قرآن زیادہ پڑا کرو اگر ان کے سامنے حدیث پڑھیں تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے کار کمزور ہے اگر کوئی کال پیش کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہم غیر مقلد ہیں مقلد بڑے کاف کے ساتھ <تصال> پانیوں کا کتے والا ہی ہوگئے تھے حضرت سے منازعظم پرماتم سے قرآن زیادہ پڑھا کرو اگر قرآن سن کر بھی نہ مانے اور کچھ نہیں کم از کم جب مریں تو ان کا پاسہ تو مارا جائے اور کچھ نہیں کم از کم ان کی دل کی رگ تو جناب کاٹی جائے اور جب بھی یہ مرتے ہیں دل کی رگ کاٹ چلتی ہے ان کا تمہارے کراچی کا ایک ملنا جناب مر گیا مدراس میں جانتے ہو جانتے ہو یا نہیں کہاں مرے کہاں مرا تھا ہندوستان میں یہاں کراچی کا وہ ملنا تھا آپ کا جانتے ہو اس کو تھان تھروٹ ہاں جب وہ مدراس میں مر گیا تو مرنے کا طریقہ کیا ان کا ہاں جی ان کا طریقہ یہ ہے کہتے اخبار میں ویسے بیان آیا جب وہ مر گیا تو اخبار میں بیان آیا کہ حیرت جی حیرت جی وہ گوشل گوشل خانے میں اپنی ٹوپی دھو رہے تھے بس ٹوپی دھوتے دھوتے ہی مر گئے میں <laughs> <laughs> کہنا سد تو جاڈے اگلا ترا تو نہیں پاکستان میں شرل شرل کرتے دو دو تین تین بندے نال لے کے توڑ دے ہو جناب جی خلیفے مدراس کوئی نہیں خلیفا لبا سوپی دو ٹوپی کا تو بہانا تھا اصل میں وہ ٹٹی خانے میں مر گیا ٹوپی دھونے کے لیے کوئی وہاں خادم موجود نہیں تھا جو اتنے بڑے جنازی جماعت کے بڑے جنازی مولوجی کی ٹوپی دھو دیتا چٹ کے جاؤ کسی دیا لیا پترا آپ یہ ٹوبھی کاٹ اُسے بنا لے جب مرتے ہیں تو ٹٹی خانے میں مرتے ہیں جب مرتے ہیں تو دل کی رخ کٹ جاتی ہے کیوں قرآن و دید کے منکر جو ہوئے ہم کہتے ہیں, آؤ حضور کی امی کی نہیں مانتے نہ مانو ارے حضور کی نہیں مانتے تو نہ مانو رب اللہ کی تو مان لو نبی کی امی نے کہا نور آیا حضور خود کہتے ہیں میں نور ہوں تو یہ کہ ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں چلو نہیں مانتے نہ مانو اپنے رب کی تو مان لو جی رب نے کیا کہا میں نے کہا سن لے اپنے پاس سے بعد میں کہا رب اللہ جلدی چار فرماتا ہے مد کم برہان بل بی کم بل دلہ لئی کم نورمبین ربے تو ہے تحقیق آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور ہم نے اتارا تمہاری طرف چمکتا ہوا نور چمکتا ہوا بولے بولے چمکتا ہوا چمکتا ہوا نور. جی کیا کرے اس میں اتنی وضاحت تو نہیں ہے ہم کا تو اچھا چلو آؤ اس سے بھی واضح اور اے سنا دیتا دوسری ایسوئی رب میں دلچسپ ماتا کا بل جا کم نورمے تک اک آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور بک کتاب قرآن مجید اب نور سے مراد کون سی رات ہے تمام مفسرین نے اکثر و بیشت مفسرین نے قرآن پاکستان کا ترجمہ کرنے والوں میں جو بندیوں کا حکیم الامت مہریش سے بڑی تھانوی بھی موجود ہے وہ بھی کہتا ہے نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہیں اس نور سے مراد کملی والے کی ذات ہے اب آؤ تیسری قرآن کی یا سن لو رب جلو نے فرمایا او ہن درس اللہ کا شاہدوں بم سیونی رات کی خبریں دینے والے میرے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا گواہ بنا کر بھیجا شاہد بنا کر بھیجا خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے عیدن سے بلانے والا اور ایسی شان والا بنا کر بھیجا ہے کہ خود بھی چمک رہا ہے اور اپنی چمک اور نور سے ساری کائنات کو روشن اور منور پر مار ظاہر طاہر احمد راحت پہ لاکھوں سلام موتا متلا کو سلام موتا پا جانے ہے ماں تین کھو سلام ہمارے پد میں نایت تیلا کھولا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام منزل کا من سب لان سب جا لا سب منزل من قصب لا لان سب لاسب ایسے کوشک کی لاکھوں سلام جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں سلام جس میں رولس بیت نہ جائیں سراج کی عصم پہ لاکھوں سلام ہوتا پا جانے رہنا تین کھو چلا شمے بجنے پہ لاکھوں سلام شمے تابانے کا شان ہے ج مفتی یہ چار ملت پہنا سلا سب سادی سید متقی چشمو گوشے بزارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مایا دل سانس نینی ججر تا کھو سلام ہو ش سقر دا پے ش اس خدا دوست حضرت نام کو سلام کو سا جانے رہ تین ہو جمارے بجنے تین ہو سلام یعنی عثمان یعنی عثمان صاحب کوی سے یعنی عثمان صاحب کمی سے کھلا پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام ta pa jaane rehman pe na